بعد سد اللہ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 جانے والے تیرا پتا لگا تیرے جانے ہم ایک بڑے جاہد اور دین کے دوست سے جدا ہو گئے ہیں لیکن اس کا ارمان ہماری دل میں رہے گا یہ دو بندے ویسے تو درویش سارے جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی آخر وقت تک قائم رہے ایک اشفاق اور دوسرا سبحان اللہ <سلام> بہت دین کی خدمت کی اور بغیر لالچ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک سال ایک مسجد میں رہو بس وہاں فکر بیان کر کے دوسری مسجد بدلو اس لیے اس کا یہ طریقہ تھا سبحان اور وہ میں اس لیے علم کے بارے میں کچھ بیان کروں گا کچھ اخلاص کے بارے میں دین تبلیغ جو ہے وہ بہت مشکل ہے کاش کہ ہم نے تبلیغ چھوڑ دی تقریر کو پکی لیا یہ ہمارا فارسی میں معقولہ ہے کیا المقر ہو الواعد ہو لامدار کیونکہ وائد اور مقرر جو ہے وہ لوگوں کی رضا چاہتا ہے لوگوں کی خوشی چاہتا ہے اور جو تبلیغ والا ہے وہ اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اللہ اللہ یا رسول حق اس لیے تقریر بہت آسان ہے تبلیغ بہت مشکل تبلیغ ہے برائی سے من کرنا اور اچھائی کا حکم چھوٹے طبقے کے لیے طبقے سے لے کر دنیا کے بادشاہ تک کسی کو معاف نہیں کرنا کیونکہ ہاتھوں के کے ہاتھ اس کی بات حتر پہنچاؤ دین کا ہر پہلو بیان کرنا جو ہے یہ فرض ہے ہر ایک تک پہنچانا فرض نہیں ہے یہ تو ہم ریا سے نہیں جیسا آج کل جماعتیں نکلتی ہیں خام تکلیف کرتے ہیں تبلیغ کریں تو اتنا نہیں وہ بات کر سکتے جگہ جگہ تبلیغ تو کر ہی نہیں سکتا رسول بلاک تبلیغ تو میرے رسول کا شیوا ہے سبحان اللہ ہوتا کیا تھا نتیجہ خود اللہ نے بیان فرمایا کہ تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوتا تھا ہوں آو حق اور میری پاک مخلوق کو لوگ قتل کر دیتے فرماتے ہیں مثل شبیر تمہیں سر کٹانا آتا نہیں پھر یہ سچ ہے کہ تم دین پر آنا چاہتا سبحان دا. دا. سبحان سبحان سبحان لوگ باتوں کو سچ سمجھتے ہیں نا ایمان جو نہیں ہے یہ تو شکتی ماں حسین سے پوچھے جنہوں نے بات کر دیا اسلام تو سین کا مطالبہ کرتا ہے باہر حال ادب غیرت اور کوفتی مخالفت یہ تین چیزیں پہلے ہیں بے شک اور یہ اللہ کا شکر ہے جس طرح اللہ اقبال نے فرمایا تھا کہ میں گناہ ہوں بے غیرت نہیں ہوں آ, آ. ہم الحمدللہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں بے ادب نہیں ہے غیرت سے نکل گئی تھی لو صاحب نے بھی واقعی بیان کیا ہے سنا ہے آپ نے پھر دین کی غیرت دین جی بہن کی غیرت دیتا ہے بے غیرت کبھی جنت میں نہیں جائے گا بیش کے دروازے پر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کہوس پر بحث حرام ہے سبحان اللہ اس لیے ماں مبونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قوم کی عورتوں کی جیور کی آواز باہر جاتی ہے وہ قوم برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہی نہیں یہ <تصفح> امام ابو ہے سب ریلوی کہتے ہیں نا سب ریلوی بنے ہنسی بنے ہوئے پھر فرماتے ہیں جس جی عورت کی آواز باہر جائے وہ تو کتابے حسب کر لے آ جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے کیونکہ پردہ واجب ہے حکومت فرد کا رکھتا ہے گاڑی سننا کا حکوم واجب کا رکھتی ہے لا سر میں اس کا ہوں کہ آپ نے بے اس کا کا تو کہا کچھ نہیں اس لیے کافر پہلے کافر بناتا ہے یہودی پہلے بے غیرت بناتا ہے کافر خود بخود ہو جاتا ہے بے شک کیونکہ غیرت اور ایمان حدیث واقع اکٹھے رہتے ہیں خانجہ صاحب نے فرمایا غیرت خریدا قسمت یہ چیز تین چیزیں اقبال صاحب نے ٹھنی ہوئی حضرت السلام کو اللہ نے فرمایا موسی علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا, کیا؟ یہ اپنے لیے کیا تو نے میرے لیے کیا یار تو فرماتے لیے کیا کروں اللہ نے فرمایا میرے لیے کر میرے دشمن کو دشمن سمجھ گے اور میرے دوست کو اپنے لیے ہاں یہ میرے لیے بات نہیں حدیث پاک ہے ایک بندہ اللہ تمہاری تالاب تھمائے گا یہ نہیں پوچھنے والا کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس لیے وہ بات بنتی ہے اور وہی بات کا کیول تک پہنچ جائے یار بول سا نہیں کی ہے اس کے بعد گنا کوئی ہے ہی نہیں فرمان ہوگا یہ نہ دے کہ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا تھا یار بولا یہ نہیں ہے حدیث پاک میں حکم ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں یہ باتیں تین مشکل کچھ کی مخافت تو رہی ہی نہیں موافقت کی موافقت ہے علم آخر لوگ مسیحیں چھوڑ کر شیطان کا انتہائی دشمن ہو کے گیا کیونکہ طالب علم جو ہے وہ شیطان کا انتہائی دشمن ہے علم بھی یہی یہ سو جو کہتے ہیں نا اسے علم کہتے ہیں اسکول والوں کو یہ منافع ہے منافع کا اندر بحر ایک نہیں ہوتا تو سے بدتر ہوتا ہے در کے رسمانے منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نچلی کام نام میں ہوگا ان سکول والوں کے منافق ہونے میں شک کرنے والا بھی منافق ہے کیونکہ منافع کامدار بہر ایک نہیں ہوتا مومن کامدار بہر ایک ہوتا ہے کافر کامدار بہر بھی ایک سمجھ رہے ثابت کروں گا کہ کیسے منافق ہے کافر کا لیبر پیشہ کامدار پیشہ لیبل دھ کا منافق لی کا لیبل دھوپ کا انداز میرا سوال ہے تم سے اگر غلط ہو تو اٹھ کر ہاتھ بندہ سوال کر سکتا ہے یہ سورت پڑھنے تو ڈیڑھ سو سال سے نور لکھا ہے بائی باروں پڑھنے والے کوالی تم تو پڑھنے والے آنے میں تمہاری سپاہی خاندار صاحب کو بندے بولو تو مت ملو اس لیے یہ منافق کہیں کہ ان کا اندر محر ایک نہیں اب قرآن سے نہیں سول فالو رسول کی تبلیغ ہمارا کیا شاید اللہ نے فرمایا محبوب تو نصیحت فرما فائدہ اٹھے دے گی جس کے اندر ایمان ہے کو فائدہ نہیں دے گی میری بات ہوئی بے ایمان کو فائدہ مل کر تاریمان ہے اس کو فائدہ تو یہ منافق ہے ان کے منافق اب اللہ نے فرمایا بشیر منافق کیا حضور صلی اللہ سلم گے بے بائیمانو قرآن سے پوچھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کال رسول یار بھی نہ کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے بیان کیا اب نش سے بیان کر رہا یا برانی کون ہے منافق اللہ کافری نا مومنی محبوب کافر وہ ہیں جو مومنوں کو منافق وہ مومنوں کو سوا کافروں کو دوست سمجھتے ہیں بے <سید> لزتا ہم سات عزت تو کے کم نہیں ہے ہمیں محوب ساری عزت مالک میں کسی میں عزت نہیں ہے سکول والوں نے کرتا کہا دوسرے دن استفا دیتی ہے تو ہے مگر غیرت منتھ کے لیے ہے عزت نہ عزت غیرت کے لیے کیا ہے خدا کی کشم اس نواز کو ماں کی سوا دالی نہیں دیتے کل میں گزر رہا تھا سے کہہ رہا ہوں اور پوچھ رہ کی رہے تھے گیس کیوں بند آئے وہ کہہ رہے تھے کتی کے بیٹے نواز نے بند کی ایسی کرسی پر تغاری اٹھا نالی ارے اس کو کتا کہا وہ کر دی تیری ماں کو کتی کہہ رہے تم کر بیٹھا دیر پٹر بند رہا دو بندے کھڑے تھے ایک پوچھتا ہے وہ کیوں بند ہے نکان آواز کی مانس گئی ہے لانا پیش تالی صاف کر ماں تک ہی بیٹھا ہے شرم نہیں نہیں آئے عزت میرے نس کے ساتھ یہ منافق کریں سکول والے نس کے ساتھ مشرف کے ساتھ اور نس کے ساتھ میں وہ علم کا مکالمہ بھی آپ کو سناؤں گا کیونکہ وہ تعارف علم ہو کے دیا ہے یہ آپ کو سناؤں گا لیکن میں آپ کو سکول والوں کاف کیا اگر سمجھ <سؤال> آئی گوسام نے فرمایا کئی سال ان پڑھا ہوں کئی سال فکرات کی صحبت بیٹھا تو سمجھ آیا فرمایا دو دوستی دنیا میں مشکل ہیں علم کا سمجھنا اور ان کا عمل کرنا بغیر تعلق فقیر کے نسیب نہیں ہوتا سبحان اللہ راہل سے ہے خود کوئی باتیں بار بار بھی آ جاتی ہے بھائی بیماری ہے نو نو مہینے ایک ہی دوا چلتا ہے ادھر تو نہیں خیال کرتے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں دین کی بات بار بار کرو کوئی ان سننے والا بھی آ جائے گا سن لے گا اور جس نے سنی ہے اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور بات جب تک دل میں نہ بیٹھے وہ حکمت بنتی نہیں نار تقبیر نار سال نار تحقیق اور فقیر پہلے بھی سن ہے آپ نے فرق کیا ہے عالم اور سکیل میں ہر رشید نے اپنی بیوی کو کہا تو دن چھپے تک میری بادشاہ سے بہل ہو گئی چیت وناتے تلا دن آٹھ گھنٹے کا سواری گھوڑا تک بارہ گھنٹے لگتے تھے دو سوال میں اکٹھا ہوا انہوں نے کہا تلاق ہے عالمی اس وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دس ہے اس زمانے کی کیا فضیلت ہے امام ابو نیفر احمد اللہ رہی دوسری بار نگاہ پڑ گئی عورت اور پہلی بار پڑتی دوسری بار کبھی نہیں پڑی آپ عمر میں دوسری بار پڑ گئی آپ روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی فرمایا ابو رو رونا تو میرے زمانے سے کچھ دور ہو گیا ہے اس لیے تیری دوسری دوا نکاح پر ہم تو کا بیٹھے ہیں گرو نے اولا کی بات کر رہا ہوں پکوڑے تلے ہوئے تلنے والا بھی بزرگ ہے اور لینے والا بھی بزرگ آ گیا دو جگہ کیوں رکھے ہیں اس نے کہا یہ کال والے دو آنے آد آئے ڈیڑھ آنے تازا نے اور پرانے دعا نے اس نے کہا وہی نہیں لے لینے کی بات نہیں مجھے سمجھا اس نے کہا یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب بنے ہیں بنائے بھی میں ہیں میں جیسا کار بنائے آج وہ نہیں بن سکے اس وقت کے کروڑوں نے ملا ان کی ڈیوٹی سے نہیں ملتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ امام شافی کے پاس بھی جاتے ہیں آپ نے فرمایا وہ حکیم ہے ہم پنساری ہیں امام شافی جو مہر ہے آج کل تو سب آئے گا اب وہ نبیلا خانم امام شافی کے پاس چلی گئی آپ نے فرمایا میری مسجد میں بیٹھ جا بیٹھ بھی جا دن ایک گھنٹہ کھڑا تھا دن چھپا جاتے نکاح بہالا اس نے خیراتے خوشیاں لوگوں نے کہا تلاک ہو گئی ہے ذہن پر چوٹ لگی ہے پھر یہاں گئی ہے کہتی ہے میں نے کہا بال اس کو تھا نا تیرا نکاح کیسے بال آئے اسے رحمت کے پاس جاؤ گئے آپ نے فرمایا ہارون رشید تیری بادشاہی سے بہر ہو گئی تھی مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے اللہ کی بات شاہی ہے بچا لیے آج کیا تو شروع مسجد ہے مامول اور رشید نے ایک بندے کو کہا کہ مہینہ بھی بادشی سے چلا گیا وہ بھاگ میں اس کی بیٹی آلما تھی اس وقت کی پریشان تھا کیوں پریشان ایسے بادشاہ نے کہا یہ تو معمولی بات ہے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں میں آپ کو روٹی دیا وہ مسجد میں بیٹھ گئے لشکری آتے دیکھ کر چلے جاتے پوچھتے علما سے حکما سے انہوں نے کہا تو مسجد میں بندے کو نہیں بھانگ سکتا وہ معصول آئے وہ الگ بات چیت میں آئے تیری بات میں نہیں آئے مسجد کی ایکٹ کے ہی کام نہیں لگا سکتا یہ شابال ایسا سور ہے کہ اس نے ہزاروں مسجدیں دلا دی اور لوگ ووٹتے ہیں لانا تھا پیر میں ابھی شاہ صاحب سے بندے نے کہا کہ دعا نہ بولے آ. جیت جائے آپ نے فرمایا ہوئے میں دعا مانگتا ہوں وہ ہار جائے فرمایا نہ کی طرح سے جو جیتے اس پر لان رکھ جو ہارے اس پر جیت گیا وہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے پکڑ لے گا جو بچ گیا بچی آپ کی بچی سے اسے ممبار رکھو اور جیتے اسے لان اب جو ووٹوں کو صحیح سمجھتے ہیں تو اب اچھا آ بے شک. ابو ڈان نے دعویٰ کیا تھا رسول و اس طرح گے یہ بہمان کون قرآن کو چھوڑ چکی ہے ابو ڈان نے دعویٰ کیا قرآن نے اکثر اچھا نہ اے رسول اے خدا میرے ساتھ بہت بندے ہیں اللہ نے اس کو جواب دیا کری میرے میری بات شکور میرے شکور گلاب بندے تھوڑے اس لیے میرے محبوب سے تھوڑے آ, نارے تحقیق مرشد خواجہ محمد شفیع صاحب جو جمہوریت کو صحیح سمجھتے ہیں وہ تو ابو جہل کے پتر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھے میں ابو جہل کو حق سمجھو اور حضرت آزر سے لے کر پڑھو جو بات ہے وہ اکثریت میں آ جائے اکثریت رواج سے ہمارا دین بالا تر ہے آج اکثریت اور رواج کو دین سمجھتے ہیں تیرہویں سبھی لگی ماں شریف فرمایا کیوں اب کیوں خرید ہو فرمایا کے بعد کس متعلق کوئی ماں نصیب ہوگا تیرہویں چودھری پندرہویں میں آیا بیٹھا ہے تیرہویں میں حرام حرال تھا چودھری میں حرام حرام نہیں تھا لیکن حرام کو حرام سمجھتے تھے گنا کو گنا سمجھتے تھے یہ ایسی سبھی بختر ہے کہ حرام کو جلد سمجھ کر کریں گے اور گناہ کو دیکھ یا ملاپ پڑھتی ہیں ان کی آواز بار دی سننے کی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے انتہائی گنا ہے انتہائی لانت ہے عورتیں جو ملاپ پڑھتے ہیں ان پر لانت پڑھتی ہے عورتوں کو حکم ہے کہ تم اندر یہ جی تمہارا ہے ملا تا... سیڑھی پر چار ہو رہی ہے پودیوں پر اس نے کہا کہ اوپر پو... سیڑھیوں پر پہلے رکھو تلاق. نیچے والے وہ بیٹھ گئی سارے علماء سے پھرے علماء نے کہا تلاق یا بیٹھی رہے یا اترے کی یا چڑھے کی تلاق پڑ جائے گی وہ امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے آپ نے فرمایا لکڑی کی سی سے اتار لو نکاح بچ جائے یہ فقیر اور وہ علماء نے یہی فکر دیا ایک فقیر نے مریض کو بچا دیا تھا اس لیے جب تک فوکرا کے ہاتھ تھے شعور تھے جب علماء کے ہاتھ آئے ہم مارے گئے دین سے بھی معلوم ہو گئے اور ایمان سے بھی معلوم ہو گئے اس ہزار بندہ ایسے شکایت ہے کہ ہزار بندہ مسجد میں نواز پڑے گا مومن ایک ہی نہیں ہو کیونکہ زبان کلمہ مناسب بھی پڑھتے تھے جب مسجد والے نہیں ہوں گے باہر کہاں ہوں گے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے ایمان مانگا کرو رزق بغیر مانگے دیتا ہے ایمان جب تک مانگو نہ محبت نہ کرو وہ دیتا ہی ایمان, اللہ ایمان ہی اللہ مانگا کرو اللہ سے اب ایک کافر اس نے جیوں پہنا اوپر تین کمی سے چادریں اور چادر اور کر گیا اتنا کچھ سراست اور اللہ لاسٹ کا مانا کیا ہے ڈرو مومن کی فراست سے اللہ کے نور سے دیکھتا دیت دیت ہے معنی بھی یہی ہے اس نے چادر نے کہا یہ مانا تو مجھے بھی آتا ہے مجھے ایسا ماننا بتاؤ دیکھا سب نے کہا مانا یہی وہ جا رہا تھا اس نے کہا یا سفیر بیٹھا اس کو سوال تھا گیا ایسے چٹری پر بیٹھے تھے سیدھے سالے کپڑے تھے کیونکہ سادگی ہار نیکی کی بنیاد ہے اور عیاشی ہر گناہ کی ہے مومنٹ کی تین پانچ نشانیاں موٹی حوصلہ نیا سادگی ادب اور رہ یہ مومن میں صفات ہو اور صفات ہی بہت ہے موٹی صفات بتائی میں اور بے مانگ کی غصہ بھیجا تکبر, تکبر خاصا خدا کا ہے رائے کے دانے کے اندر کسی کے اندر تکبر ہوگا نا وہ بحث کی خوشبو نہیں دیکھے گا ایمانی امتیاز مالی امتیاز تو جہنانا ہے پیسے کوئی نہ سمجھا نہ پڑے ایمان امتیاز پر چوٹ لگائی ہے وہ سرما کر کند فل بولا آپ نظر دے وہ دریا کے پانی شراب نظر دے جنم کا پیسہ آم ہو گئے بندے بھی نواب عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے دوسرے فرماتے آئے ہوئے تھی کروڑ روپئے کی کوٹھیے نیچے بیٹھی کھوتی ہے ٹنگ لا دے گی نام مراد اس کو سات کر کے کمرے میں کر فقیر کے پاس تو لے فکیر مجھے بتا اتنا کچھ ہرا تھا تو مو نہیں یار کیا کس سے تو مجھے بھی آتے ہیں لیکن میں نہیں ہے وہ تقریر ہے وہ سارا دن جائے کے فسانے بھی لوگ سن لیتے ہیں اصل کے کس سے بیان کرو تعریفہ کرو کسی کو کوئی دکھ ہوگا ہاں تبلیغ کرو پتا لگے اتنا کوئی حراست اور مومنی نہ جائیں گے بین اللہ کا معنی بتا سکی آپ نے فرمایا ہوئے چادر اتار دے تین کمیت اتار دے تو انہیں نیچے کفر کی نشانی پہنی ہوئی ہے یہ اتار دے اس کا معنی یہ ہے سبحان اللہ کلمہ لاکھوں علماء نے کافر کا مسئلہ حل نہیں کیا چٹائی پر بیٹھنے والے فقیر نے حل کرتا. سبحان اللہ کران جب تک فکرا کے ہاتھ تھے شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے سبحان اب میں تمہیں کفر سناتا ہوں اسکول والوں کا کفر غور سے سنو کتنے بڑے یہودی ہیں یہ کتنے بڑے کافی ہیں تمہیں ملا نہیں سنا گا یہ بات اور ہے انتہائی آخری بات اللہ غور سے سنو گے تو سمجھ آ جائیں گی محبوب نصیحت مرنا پیدا تو جس سبحان شاید اللہ! شاید سبحان اللہ! ایمان اور غیرت والے واسطے بے نہیں وہ سمجھ نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ! اللہ! مومن کی تین نشانیاں بتائی ہیں کہ دین کی بات غور سے سنے گا بائیمان نہیں سنے گا نصیحت قبول کرے گا پھر اپنی غلطی تشلیم کرے گا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے مومن کا کام ہے تقریب بھی والے کے لیے غیرت والے کے لیے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے میں نے یہ تین لاکھ بندہ تھا گجرات کو کرم کرمپور تین ہزار بندہ میں نے سوال کیا کوئی اچھے برے سربراہ کی نشانی بتاؤ کام ہو کوئی نام ہو رہا جب تمہیں شریعت اور علم ہے یہ اور علم ہے اور مالنا صاحب نے فرمایا ان گمراہوں کی باتوں بھرنا جاؤ جھوٹے پیروں کو دو نشانیاں لے گئے آپ ایک جو آپ پیسے مانگے فرمایا بچ سے رہنا یہ جھوٹے ہیں yes, میاں بندہ کون ہے انہوں نے کہا میاں یہ بندہ بردادی جی رحمت اللہ آلہ. نگاہ کی بلی ہم تو چور کو بجائیں وہ اس کی عادت خراب کر لیں رام کردہ بربدا جورا سبھا کا ہم نے سزا دینی اور ہے اور پکڑنا ہے آپ تو دیکھ رہے تھے میں نے اس کو ولی بنانا اب میں طالب علم اللہ اقبال صاحب شیطان کے بڑے پتن کیسے قسمت بڑے دشمن ہو کے مرے صبح شام کو شیطان بڑے کٹھے ہو گئے ہاں بھی تم نے کیا کیا میں نے قتل کیا ہاں تم نے ماں سے بنا کرایا بہن سے بنا کرایا تلاقے دلائی دلیا قسم و قسم کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے کام کرایا شیطان بیٹھا آرام سے ہاں تو نے کیا کرا ایک سیٹان اس نے کہا بچہ پڑھنے جا رہا تھا میں اسے پھیرایا اس نے کندھے پر اٹھایا اور ناچ رہا گھوم سب نے کہا ہم نے ماں سے دنم کرائے بہن سے قتل کرائے تلا کے بڑے بڑے ہمیں شاباشنی دی وہ چھوٹے بچے کو پھیرایا ہے تو اس کو یہ کندھے پر اٹھا کر ناچ رہا ہے خوشیاں منا رہا ہے طالب علم دشمن تو بڑا تھا ناچ دین سے تو شیطان تو سن رہا سوئی گیا سو سال کا آبد بیٹھا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سوئی کے سوراغ سے یہ زمین و آسمان گزارنے کا ہے یہ بہت بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے سوراغ اس نے کہا وہ یہ بےمان ہو گیا سو سال کی عبادت ختم اور سیکنڈ میرا ایک لگا اب گائے عالم میں بیٹھا تھا بھاگتی رہا اور گناہ بھی کرتا ہوں تو اس نے سوئی لی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سوئی کے سوراخ سے زمین و آسمان گزار لے گا اس نے کہا جتنا چاہے بے شمار دیکھو نا مرادوست سو سال کی عبادت ختم کر کے میں نے بھائی آپ آگے کرے گا تو قبول نہیں ہے یہ عالم ہے عقیدہ بچا گیا دوسری روایت ہے کہ ہو گیا سو سال کی عادت کے پاس کہتا ہے میرے ساتھ چل مجھے حکم ہے کا ہوں تو میں کروں کراندھے پر چل گیا اس نے یہ دیہات ہوتے ہیں نا بیکول خلا سے دیواریں دی ہوئی تو اس نے جا کر اس میں گرا دیا کہا آنکھیں بند رکھنا بہشت تمہیں بعد میں پتہ لگے جب بو بتانے لگی دیکھا آنکھیں کھولی تو گندگی میں بھی تھلا پلا تھا آؤ آل وہ بھی بھنگ پی رہا تھا گیا اس کے پاس کہتا ہے میں فرشتا ہوں اللہ نے فرمایا تیرے علم کی وجہ سے اسے سیر کرا اس نے کہا یار نزدیک ہو مجھے دو رہا ہوں بات نہیں سنی جاتی وہ جانتا تھا شیطان جی ایسے, ایسے ایسے تھوڑا نزدیک ہوا اس نے دو دن لگائے کہتا سور کا بچہ فرشتے نبیوں پر آتے ہیں میں نبی تھوڑا ہوں شیطان نے دیکھا ہونا مرادو اس لیے طالب علم جو تھا وہ میرا بڑا دشمن تھا اس کو پھر آیا اس نے بڑا کام کیا تیسری جو ہے پھر میں کچڑ میں ایک اندھا پڑا تھا کچر میں لوگ اندھاری رات تھے نکالنے آئے اس نے کہا وہ لینٹ لے آؤ انہوں نے کہا اندھا لینٹ تمہیں کیا فائدہ دے گا اس نے صحیح صحیح نے کہا تم اس کچر میں آ کر گرو گے تو آپ نے مثال دی ہے سادر رحمت نے فرمایا عالم بالکل کچر میں پڑا ہو دوسروں کو بچا لے اس لیے اللہ نے اس پر مصیبتیں چڑا کر طالب علم بنا کر فو پھر وہ پردیش میں جو مرے اس کا لکھا ہے ہمارا قانون جو بھی نے تکبیر نارے رسال نے تحقیق نرے و پیرو مرشد خواجہ محمد شفیع صاحب اللہ دادے صاحب کی وسیعت یا تھکے نہیں بیٹھے نی. بس نی. نی. سبحان دادے صاحب کی وسیعت سنا دوں, وسیع. سنا دوں. سبحان پہلے کسی نے سنی ہے بعد میں نہیں سن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قیامت تک میری جو اولاد اولاد پیاری ہوتی ہے نا ان کو وسیعت کرتے جانا ایک تو کوئی کام کرو مشورہ کر لو تو بھائی بہن جلدی نہ کرو مشورہ ضرور کرو میری اولاد کو کہنا دوسرا کہنا عورت کا کہنا نہیں ماننا معاملات میں یہ نہیں وہ اپنا ہاتھ مانگے ہم مصری کپڑا نہ نفسہ کھانا نہیں معاملات میں اور تھا کہنا نہیں ماننا تیسرا فرمایا دنیا میں اطمینان نہیں کرنا قرار نہیں کرنا اب مشورے کی اہمیت خالد بن ولید جان پر گئے یہی یاد بات کفا کی فوج بچتی ادھر آپ کی تو کافر نے ایک بھیجا اپنا سپاہی آپ کی طرف کہ ایک سپاہی لے کر آپ فلاں ٹیلے کے اندر فلاں جگہ آ جائیں میں بھی ایک سپاہی لے آؤں گا آپ بھی ایک لے آنا میرے کچھ سوالات ہیں آپ جواب دے دیں گے تو میں مسلمان ہوں اپنے وعدہ کر لیا کافر خوش ہو گئے کافروں نے دس آدمی اور سپاہ سالان نے کیلے پی کے پیچھے چھپا کر سلا دیے کہ جب خالد بن ولید آئے میں آواز تو ما کر اسے قتل کر دینا اس نے ہمارے بلو کو بہت قتل کیا اب وہ سارا خوشیاں مناظر انہیں پتا خلیفت المسلم جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اسے تصدیق ہو گئی آپ صحابہ جو کام کرتے تھے مشورہ کرتے آپ نے مجاہدین سے مشورہ کیا ایک مجاہد اٹھ کر کھڑا ہوا یوں گنا مجاہد اس نے کہا ہمیں اس جگہ کا امیر المومنین معائنا کرنے دے دیکھ لے اس جگہ کو پھر جائے تو فوج لے کر گئے تھے تو دس کافر فوجی سوئے پڑے تلوارے ساتھ اہمیت کر رہے ہیں آپ سارا ماجر سمجھیں انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور دس اپنے سلا دیا اب کافر سارے رات خوشیاں مناتے رہے جھومتے نات سے آئے وہ سال آر بھی اور ایک فوجی اس کے خیال میں تھا بھی خالد بن ولید جب لا محلہ قتل ہو جائے گا دس ہمارے یہاں پڑے ہیں اسے دوسرا کیا پتا اس نے آ کر آواز دی بھرے فخر سے وہ مسلمان مجاہدین آئے انہوں نے ان کو قتل کر بیوی کا کہنا یزید کے وقت ایک اہل بیت کا بر دوست تھا فقیق اس نے کہا دادے بات کی بات دادے صاحب کی بات کو ازماتا ہوں اس نے بیوی کو کہانی سے چھلانگ لگاؤں اوپر سو پایا تھا براہدے پر اس نے کہا نہیں ٹانگ ٹوٹ جائے گی آپ نے چھلانگ لگا دی ٹانگ ٹوٹ گئی نے کہا دیکھ تو نے میرا کہنا نہیں مانا اب کام ٹوٹ گئی اس نے کہا میں نے اپنے دادا کا حکم مانا ہے وقت بتائے گا اب جزیر نے فوج بھیجی بھی اس کو لے آؤ اگر وہ ساتھ نہ چلے امان صاحب کی جنگ پر اسے وہاں قتل کر کے آنا اور چلے اس کو آگے رکھنا اگر تیر تلوار نہ چلایا ہے بیگ پر پھر بھی اس کو کتوں چلا دینا وہ آئے اور اس نے کہا میری تو ٹانگے ٹوٹی ہوئی انہوں نے دیکھا جا کر کہہ دیا جدید کو کہ اس بیچارے کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس نے بیوی کو کہا میرے دادا پاک کی نصیحت کا خیال ارے تقبیر ارے سال ہر تکبیر ادمت شانے مستعفی اگر میں آج تیرے الٹ نہ کرتا یا میں قتل ہو جاتا یا آئل بیٹھ کے میں مل گیا بہرال اللہ تبارک و تعالیٰ ختم شریف پڑھنے سے کتن بھائی صاحب گئے باپ اس سے دنیا میں کوئی دلیل بڑی ہے نہیں یا تمہیں رسول اور نبی کا فرق کا پتہ نہیں پھر یہ منافق ہیں یہ پڑھنے والے کو کبھی انہوں نے عالم کہا کیوں اگر یہ علم ہے سنو بھائی جو حدیث پاک کا مانا اور تمہیں کفر تو وہی ہے کفر نہیں ہے جو میرے رسول اور نبی کا فرق پتا ہے کوئی نہیں ہے جو ہے علم کہتے ہیں یہ حدیث پاک کا جو معنی بدلے مرتد ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے واجب القتل ہے سنو کسی کا احتراف نہیں ہے حدیث پاک کا معنی بدلا بہت بڑا خوف ہے یہ بھی کیا پرجوٹ سونپ گیا انہوں نے دو حدیثوں کے مانے بدلے گاؤں سے سنو پھر تم مجھ پر سوال نہ کرو بات گاؤں سے سبحان اللہ ایک تو انہوں نے اتہرو شترما تارت مانا پاکی ہے تہارت معنی سفائی نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت تہارت معنی سفائی نہیں کر سکتی پاکی نے ہمارے کتب میں سب میں اس حدیث کا مانا پاکی کیا گیا پھر بلے نے اس کا مانا بنا دیا آپ نے فرمایا اوئے غور سے سننا یار میں منگل سما کروں تو ہوں منگل کو حاضر رکھو بلا شاہ نے فرمایا تن سفا ہر کوئی کردا من صاف کریں دا کوئی بلے شاہ دے من صاف کریں دے جنت جن وہ تن یہودی چوڑا دفاع مرے دے بھائی مانو پھر یہودی نے بھی ہو گیا ان کے ملک میں تین کا نہیں ہے تارکم پاکی ہے بھائی مانو اگر صفائی ہے تو بل شاہ نے فرمایا من کی ہے تن کی نہیں ہے سن لو تن سب ہر کوئی کرتا کریں گے ہی ہے چوڑا میرا سی کٹان کافر یہودی سب کریں گے من صاف کرے گا کوئی بل من صاف یا وہ صحیح ہے موٹا مان میں یہی بتایا کہ اگر یہ علم ہے تو پڑھنے والے کوالکھو یہ تو مشاہدہ ہے اب شواہد سے بھی سو شواہد جو ہے وہ مشاہدہ جو ہے وہ شواہد کے ساتھ ہو جاتا ہے اصل ہے اترے بو آل علم اور سونا اترے بو اب کوئی بیٹھا ہو مجھے بتائے علم اور آل علم میں کیا فرق ہے علم میں کوئی فرق بتا سکتا ہے وہ ہے علم الم اترے وہ العلما حدیثات تو میاں علما ہے نکرا نکرا جزوی اور ناپس ہوتا ہے ایک شہر کے آپ سے آپ مشاحب دنیا میں تو پرو صاحب ہے تو جزوی ہو گیا ارے ناپس جا مرضی آیا بدل ڈالا ناقص بدلا جاتا ہے کامل نہیں بدلا جاتا اور رحمان قرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا یہ جام ہے کہنا آپ کے لیے ایک ہے اور کامل ہے بدلا نہیں جاتا بے شک, بے شک شک مانو جزری اور ناقص کو الف نام نہیں لگ سکتا جزری اور ناقص آنے بات نہ سمجھے تو میرا کسور نہیں ہے کتاب جو ہے ہاں یہ ہے नकर جب التاب ہیں دنیا کی کوئی کتاب ال کتاب نہیں ہو سکتی ارے بڑی بات دنیا کا کوئی علم الم نہیں ہوتے ہر کس لیتے ہیں پروفیسر کہتا ہے کہ میں عالم ہوں میں نے کہا اس سندے کا طریقہ بتا پاؤں گی وہ تو آل کیسا ہے اللہ یہ سجے کا طریقہ یہ سن لو پانی سے سجا کرنا ہے سارا ہاتھ نہیں مارنا صرف یہی انگل مارنی ہے پہلے جب سفائی ہو جائے پھر یہ پھر یہ آخری پہلے مارنا ہے سارے سمبھ یا کلس صرف عورت کے لیے ہے کہ وہ دو انگل مارے کیوں ایک انگل مارے گی تو لکھا ہے چاہت میں آ جائے گی پہلے دو انگل مارے کے ساتھ, ساتھ ملا روم صاحب فرمائل تفسیر و حدیث ہر کے دی خانت خبیث خبیس علم مقران تفسیر حدیث جو اس کے سوا پڑھے گا خبیث بن جائے تکبیر فکر اسلام خواجہ محمد شفیع صاحب نے فرمایا علم راہ حق علمایا جہالت جو علم اللہ کی راہ نہیں دکھاتا وہ جہان ہے وہ جہالت لیکن بے شک. یہ باتیں ساری میں زمرن کر رہا ہوں جو آخری بات ہے وہ رسول اور نبی کا فرق سمجھ جاؤ گے پھر تمہیں ان کا کو پتہ لگ جائے ان کا رسول بریک نے بھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بھی برٹش کو مانا ہے اور آپ کا ناصر بھی برٹش کو ماں کے کو مانا ہے بہن پر چلے کو جب تم اس کا قانون چلاتے ہو قانون اعلی چیز ہے پھر کیا نکا پھر ماں سے دلا کرو جب تمہارا رسول ماں سے اندرا کرتا ہے بہن سے دلا کرو سب جو مرضی آئے کرو تمہارے لیے کوئی ہے ہی نہیں بھائی مانو منافق مت بنو لبادہ مومن کا اندر کافر چٹے گے یا کافر بن جاؤ یا مسلمان ہو منافق نہ بنو منافق بہت دھوکہ دیتا ہے پھر کے لس والے مومن کے لیے دو آیا ایمان کی پہچان کے لیے سورج بکرہ میں کافر کے لیے بھی دو منافق کے لیے اللہ نے پانچ چھ آیاتوں کو آ کر سمجھایا ہے منافق بہت کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے اور ان کے منافقوں میں شک نہیں ہے کیونکہ آل مونور بدل فرماتا ہے بہ لکھا ہے آل مونور اندر بنتا بنتے ہیں سوروں کے بے وقوف سے بے وقوف بندہ کھڑا ہو جو بالکل پاگل سمجھتے ہو اسے کہو پرزا خراب بنائے اس فیکٹری کو اچھا کوئی کہے گا کوئی بات ترین بے وکو بے مان ترین کیوں کوئی گندے سے گندا بندہ پرزہ خراب بناتی ہے اس فیکٹری کو اچھا نہیں کہہ سکتا بےمان ترین آخری حدر بے وقوف ترین بھی آخری حاد میں پوچھتا ہوں کہ پورلو کی شکایت کرتے ہیں فیکٹری اچھی ہے یا تو کوئی پرزا اچھا دکھاؤ اگر پورنا خراب ہے تو فیکٹری بھائی کی پھر اچھی ہے جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے وہاں لڑکیاں جب آپ سونا جلدی سے کہہ رہا ہوں رکھا مارک بنے ہوئے ہیں نے فرمایا بنا باقی نہ رہی تو جمع آئی نہ زمین کشتا ہے سلطان یا ملا اوپلی فرمایا تیرے ذرا سر زمین رہی کتھوں ہے بادشاہ پیلا ہے مردہ بھی پتا فرمایا اب وہ بھاوت ہو گئے تو انہوں نے کہا جو آپس میں مشورہ کیا کہ فتح نے ہمیں مثرت اثرات نہیں دیے منفی اثرات ہیں کیا وجہ ہے ایک یہودین عورت عورت او سے بھی ہم ہاں کمفیر ہاں ہو گئے یہودین عورت نے کام آئے آپ کو یہ مسلم وارڈ کتاب پڑھتے تھے لکھی ہوئی ہے سب ان یہودی کی, کی ہوئی ہے میری بات نہ مان کتاب مسلم وارڈ لے کے یہ واقعہ پڑھ لے اب ان لوگ گئی یہ میں جائزہ لگا کے بتاتی ہوں فتح نے تو میں نے نفت کیوں نہیں دیا پھیرا گئی ہاں اس نے کہا تو نے ملک جیت لیا ہے مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے جب تک دنیا میں اسلام ہے مسلمانوں کے دل میں وہ کٹ جائیں گے تو میں نہیں مانیں گے مسلمان کو اسلام سے دور کرو پھر بدنی دنیا میں بات چیت کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان پھر اسلام سے تو یہ نہیں ہو سکتا ان کو شرامت ہو سکتا ہے تم ان کو نہیں ان کی عورتوں کو بے دین کرو بے پد کرو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پیدا ہوگا محمود کا دنوی نہیں ہوگا بے ادباد اولاد بن سکتی نہیں ماتا نظار ماتا نے فولاد بن سکتی نہیں اللہ سو روپئے سکول مادا نظار ہوتی ہے نرم ہوتی ہے وہ عزت لٹا دیتی ہے جب وہ خود نرم ہے سخت بیٹا کہاں سلائی دے نیوگی کی کمر پر یوگ جی نے لات ماری ہے کہ ہم نے تیرے سارے قرضے جو تم ہماری اور کو لوگیاں بناتے تھے سب ہم نے اٹھا لیے وے حضرت آدم سے لے کر کوئی بیٹھا ہو یار اٹھ کر جواب دے حضرت آزم سے لے کر مجھے دلی سے دلی مشاہدے پر بات کر رہا ہوں کوئی دلی سے دلی بے غیرت سے بے غیرت مجھے حکومت دکھاؤ جو غیر ملک کی جنگ کو اپنے ملک کے اندر آنے کی اجازت دی پیسے کیوں دیتا ہے یہ <laughs> اس کا جواب ہے مجھے لکھا تھا کوئی دلی حکومت مجھے بتاؤ بغیر جان کے دوسرے ملک کی فوج کو کسی نے سوائے نیتالیف ہے, تاریخ ہے آنے کی اجازت دی ہو پھر سور سالن واسی دھیرندے کتے کے بیٹے سور کے بیٹے بدماش حکمران ہوئے بک مسلمانوں خوف سے سنو بیٹھے آئے ہر ہاں قسم کا بندہ مجھے ایسی کی سور جل سور بدماش سے بدماش حکومت دکھاؤ خود تو مارتے رہے ہیں چنگیز چند صاحب یہ تو ثابت ہے مجھے کوئی سور بدماش حکومت دکھاؤ کتے کی بیٹی دکھاؤ کہ اپنے ملک کی عوام کو غیر اس سے مرایا ہو یا بات سمجھ جائے بات سمجھ ہے کوئی سوائے تاریخ پڑھنے والا بتائے کسی سور حکومت نے غیر اپنے کو مرایا ہو یہ تو ثابت ہے کہ خود مارتے رہے ہیں یہ تو بہت انگیز تھا تھا دو بڑے حکمران ہوئے ہیں دنیا کے کافر کافی بات اور اور دو مسلمان ہوئے ہیں دنیا کے بادشاہ سکندر غور کر لینا اور سلیمان لہ سر باپ بڑا ظالم تھا بستیوں کا بستیا مسلمانوں کی تباہ کر دیتا تھا دنیا کا بادشاہ بنا ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی اسکولوں کے لیے ایسے پیسے دیتا ہے وہ سنو تلیم والے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں ایسے بے نر پیدا ہو رہے ہیں کہ بتی سڈے ہندوستان میں نہیں دیے یوں نہیں دیے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ایسے سور واسی کے غیر وصور ہو تم خود مارو بھائی مارو لہروں سے کیوں مراتے ہو سور تم گولیاں کو والد کرو اور لانچ کیوں تمہارا دیر ٹھنڈا نہیں ہوتا اپنے مارنے سے بات سمجھ آئی ہے اس نے کہا عورتیں کس طرح ہو سکتی ہیں بے پاکی اس نے کہا یہ اٹھے نا رکھے نام ہے کتاب اس کا لے کر پڑھ لینا میری بات پر آ خود یہ ہوتی رہے ہیں ہو سکتی ہے اور بے پد اور بے دین کہا کیسے اس نے کہا ان کے ملک میں سکول کھول دو سکول سکول کھول دو تو بے پد بھی ہو جائیں گی اور بے دین بھی ہو جائیں گی اخبار میں آئے پانچویں مہینے سے لے کر اس مہینے تک ستارہ ہزار دو سو ستر لڑکی سکول فری چلیے گی اخبار میں خبریں اخبار میں یار جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے کوئی بندے کا بیٹا دکھا دو سور کا بیٹا دکھا دو مجھے جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے وہاں لڑکیاں بچی پھر اخبار ڈالر ہو جاتا ہے سوچو تو میں تو میں فکر دے رہا ہوں جو کافر کیا رہا ہے اللہ نے فرمایا لا لال تم خوا لا تو کافی کمان کمائیے کا شرنی چھوڑیں سور حکومت یہ دس دن پہلے گئے ہیں بائیمان شیر بنایا کہ نواز آ گئے شباد آ سرے کی مرائے نواز آ گئے شباز آ گئے قوم کیتے تے آ گئے زرداری مران دو گندے پر یہ سب تو وقت خراب آ گئے قوم کی گلام آ گئے شہتان دے ماہرم راج آ گئے قوم کیتے ازاو رو منگو تو آئے ہوئے برباد آ گئے قوم کی تے کراچی سن پینتالیس کی, کی, <laughs> کی, کی. <laughs> کی بات ہے سن پینتالیس کی بات میں کہتا ہے حملے کی میں نے بات کی میں کہا پاکستان کا حملہ سور ہے مجھے ایک ریلوے کا افسر کہتا ہے کہ سور کا سور ہے یا سور ہے میں کہا کیسے ہونے کی بات ہے اگر سورانے کھا لے تو عملے آ کر تو لڑکی اب آپ میں نے کہا سچ لوگ گئے بھی اتنا نہیں مانگی ساڑھے سولہ ستارہ سو روپئے گنجا بڑا دعا مانگے بہت خطرناک ضرورت ہے سنوا گزرا مسلمان سنوے مسلمان اللہ دماغ آمین عوام کو ضرورت عمادی شاہ جیے لے وے اسی طرح دے جس طرح لے اسی طرح دے, دے جان کر حضرت آدم سے لے کر کوئی سور بھین چوت پتر کا پوتر مجھے حکم دلان دکھاؤ کہ ضرورت ہے آمادی شہ اتنا مار دی جی عوام کو سور گیارہ سو روپئے تم نے لی میجا نکالا قوم جو مر گئی ہے جو کون زم کے برباد ہو میگا نکالا سور کی تو تو پانچ سو روپئے مانتے وہاں کو سور میرے لیے نفع ہے تین ہزار کا میگا زیادہ مانتی ساڑھے سو ستارہ سو گیارہ سو اتنا نفع بولتی نہیں کہ اس نے کہا سورو کے سور ہے مہنگا پیسے کہا کہ جو انجن ہے نا ریلوے کے ریلوے کے انجن یہ ڈرموں کے حساب سے موبائل کے تبدیل ہوتا ہے بات سمجھ آ نہیں آتا میں ڈرموں کے حساب سے کہتا ہے یہ سور کے بچے کام پر کرتے ہیں ادھر نہیں کیے اسی عرب کے انجن کباب میں بیچ کر کھا سور کا بچہ تو اسی ارب کے اور منگا رہا ہے ان سے چونی پوچھتا کہتا ہے کھانے واسطے لے کر لوٹ تک پہلے موٹر کاٹ کر بیچی پھر تارے بیچے میں نے کہا پھر یار شروع ہو گئے چور پر سکول والے ہو گئے کیا چپڑاسی نہیں لگاتے یہاں کوئی بھرت نہیں لگا میں نے کہا یہ کیوں پوردو کی شکایت بے ایمان فیکٹری کی تعریف پھر بڑے زور سے اسے سار ہرانا بڑا آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرتے مرتے کیوں جو میں نے اب تدا کر دیا کیونکہ مومن جو ہے وہ مکہ پر دھیان رکھتا ہے کافر کافی بےمانوا حاصل پر رکھتا ہے دیکھو حفیظ ابھی دلہ میری یہ میں اور مقدم سکون ہے کے رام کی اپیل کرنا سننا میں جا رہا تھا کرو میں نے یہی شیئر پر آج سے کوئی دس سال کی بات ہے ڈرائیورمنٹ سے چیئر پر اس وقت اب تو سپاہی سرو کی ماں کیسے چور رکھتی ہے ٹیکس اور جرمانے والے کی حضرت علی فرماتے ہیں سب رات توبہ قبول ہوتی ہے فاصق کی فاجد کی زامی کی ماں سے زنا کرے سوت کھائے اس کی طرف کی توبہ ہوتی ہے لیکن جو حکم ٹیکس لگاتے ہیں جرمانہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ ٹیکس جرمانہ حرام ہے یہ ہے حقوق انسانی حقوق عمار نہیں اس کی توبہ نہیں ہے ہوا یہ پکے جہاں ہے لکھتے ہیں ایک حکومت کے بندے کا لاشا پاک آیا تھا حضرت امیر امید ایک بندہ آیا دلی اس نے کہا حکمران اگر تو ٹیکس اور جرمانے نہیں لگاتا تھا پھر میں تیرے لیے ماکفرت کی دعا کرتا ہوں <قرع> پوچھا عمر سے آپ چلے گئے ہو گئے پوچھا یہ کون تھا وہ فرمائے یہ خضر علیہ السلام تھا اور معلوم کیا اسے پتا تھا کہ اس کی توبہ نہیں ہے اس کے لیے مغصرت کی کیا کروں دنیا دے بدترین حکومت پاکستان کی بدترین اور دنیا میں بے بغیر تمام ہم جیسی ہے کہ لڑکا برباد ہو جاتا ہے لڑکیوں کو صبح سکو لانٹی گھر بیٹھا تھی بہن باہر نکالنے کی چیز ہے مر جو گئے ہم مر گئے کراچی میں سانسری سنو فکر میں تمہیں کفر کی آگاہی کرنا چاہتا ہوں تیری مرضی سوچے یا نہ سوچے اور میں یہ جان کی بازی لگا کر باتیں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھنا بے وقوف ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس یہ تقریب ہے ہاں بیا قتل ہو ہے یہ تقریر نہیں ہے یہاں قتل ہو گئے یا ہماری حکومت دو چیزیں ہیں ترقی بازی ہے مجھے مسلمان کہتا تھا ایک یہ انگریز کا کھوکا ہے یہ مسلمان کا مسلمان وہی چیز مجھے بھول گئی مثال دو کہ بارہ روپے کی دیتا تھا انگریز وہی چیز تیرہ روپے کی دیتا تھا تو انگریز اس سے لیتا تھا میں نے کہا اے دیکھو مت جو گئے میں نے کہا نا مراد یہ روپیہ اوپر زیادہ کیوں دیتا ہے ادھر سے لے وہ کہتا ہے مجھے ہم کیا پتا ہوں مسلمان تو ہم ہو جائے گا اسے پتہ نہیں کہ یہ مرے گئے بتایا تو کچھ نہیں ہوگا برباد مرنے کے لیے مردہ پاکستانی کام دیکھو مردا تو نہیں ٹرنی ایک گھر میں نے اسے یہاں پکڑ لیا میں نے کہا میں حل مارا کام کرتے تھے ایک ہی جگہ تو کہتا ہے سم تھا تو مسلمان کو نہیں سنا گا میں نے کہا نہیں سناؤں گا اس نے کہا یہ چیز ملتی ہے گیارہ روپئے کی مسلمان دیتا ہے بارہ روپئے کی تم ہمارے دشمنوں میں ایک روپئے نفت میں کیوں گی اگر دو روپئے دیتا ہوں بہتر ہے سور دے اپنے ہم کیا لیں گے لیا بیرام جو سارے اسرائیل کو پیسے جاتے ہیں کیپری ہمارا ہے تبت ہے سوفی ہے لکس لیں گے سن لائٹ لیں گے لائف بوائے اور دوسرے نام بھی آئے میرے دوں کہ پتہ نہیں خود مجھے آتے نہیں جس کا پیسہ سارا اسرائیل کا جا رہا ہے نہیں رہے کسی نے بتایا ہی نہیں چاہے لکھن سترے چاہے بہترین دانے دار چاہے پاکستان کی ان کی مدد کر رہے ہیں ہم پیسہ ان کی طرف جا رہا ہے رکن بروک بانے یہ سارے انجی اور برادری کے ہیں یہ ہندوستان جاتے دوسری بات یہ سن ان کی بات ہے حکومت چلی گئی کراچی کا بدلا تھا میں باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ بیٹھ ہے کہ میں آپ سمجھدار نظر آتے ہیں میں میرا سمجھدار نہیں ہوں گے کہتا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں غور سے سننا تمہیں کوفر کی پہچان آ جائے بچ جاؤ گے ہمارے اسلام کوفر کی زد ہے قول میں فال میں امال میں سب ایک ہی ہو سکے ایک نہیں ہو سکتا کافر کا ہمارا رہا ہو ہی نہیں سکتا ہمارا چکا بات بھائی تھا بند ہو اسے انگریز نے پھر نکلے قرآن لکرین میں رکھا ہے لہنت لہنت سڑکوں پر کلمہ شریف لکھے ہوئے وہاں ایک بندہ رہتا ہے اور جو بڑے بڑے یہودی ہیں نا وہ اپنے کتوں کے نام امبیا کے رکھتے ہوئے ہیں اسی طرح ہماری گئے ہم مر گئے جو یہودی یہودیا کرافی شیتان ہے جو ہماری حکومت ہے یہ فناسل یہود ہے جو عوام ہے فناسل حکومت ہاں یہ یہودی ان کی ہماری حکومت ہی کی دوست ہے شیر شیر شیر کتر پتر شیر نہیں شیر سے پر کہتے, کہتے ہیں جن کا دنیا پر روک ہو عوام تو مارنے والے شیر نہیں کہتے گدر کہتے ہیں گدر باہر رام رام دا ہمارے لیے شیر بن گئے پتا ہی نہیں شیر امریکہ کہنا ہماری حکومت کو ماں کو ایمان چود سے چودنے لگ جائے گی یقین <متحدث> <جبتش> سچی بات کر رہا ہوں جھوٹ نہیں گدا ہے. ہے یہ شیر کہاں سور کے بچے شیر ہمارے لیے یار کلا شر کو پہلا بستی لوٹ لیتا ہے تو کے پاس میزائل آئٹم بمب رکھے ہوئے بہت دل سکول اور عوام کے پر ظلم کرے یہ کون سی بات نہیں ہے <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> طاقتور اسے بہادر اسے کہتے ہیں جو کسی طاقتور سے ہم وہ بادر ہوتا ہے اسے بادر نہیں کہتے بہت جلد عوام پر زور نکلے ایمان سے آپ جیسا کر مارے ان کے پیشاب نکل جاتے ہیں مارے لیے دیکھو کہتے ہیں قرآن مجید پر ہماری جگہ پر ایک پیرن کا بھیلا تھا وہ سور کا بچہ ہوا اسے زمین بھی بہت اور ججی میں اسے کرسی ملتی تھی قرآن پر کھرا کھلاتے نہ لاتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم نے وہ حکومت آپ نے لے کی ہمارے سچا بات تھا آپ کو کران کیا پھر آپ لے گئے وہاں اپنے متن میں وہاں انہوں نے خفیہ جنسی میں راٹی کیوں نے سمجھا یہ تو ختم ہے جو قرآن پر نہ آیا نہ آیا سوری آپ کو خود بخود ختم ہے وہ کہتا ہے کمرہ تھا جو بالکل نہیں کھلتا تھا نر تکبیر نارے ریسال نر تحقیر نارے گو علماء حق کہ سنر میں نے پوچھا کمرہ کیوں نہیں کھلتا انہوں نے کہا پورٹ بند کر دیا ہے دو سال سے جو کھولے افسروں کو بھی حکم نہیں آئے اس کو گولی اس میں ایسے راج ہے کہ مسلمان کو پتا نہ لگے اگر لگ جائے تو کیا ہوگا میں چاہ بھی ایک بڑا افسر اس کے پاس ہے میں تو پروفیسر بن چکا تھا میں اس کا کام کرتا سودے سود اسے مزید میں نے ایسے بیٹھے کی اس کو یقین ہو گیا کہ یہ فائرے گئے اس نے مجھے دو بجے رات چابی دی کہا اس کو دیکھ کر دروازہ بند کسی کو پتہ نہیں لگے لگا بھگ کہ حکومت تمہیں گولی مار دے گی مجھے میں دیا دو بجے دروازہ کھولا تو اندر کھا نہیں تھا در کمرہ وہ میں نے کہنا اس کی میں نے خدمت کی اندر ہے بھی کچھ نہیں پیتنے ہٹنے لگاتے دیکھا چار فوٹو کھڑے ہیں دیوار پر اور تم اب غور سے سننا دیکھو ان کے ذہن یا اعلی فکر کا مالک مسلمان تھا افکار بلند بلند ہمارے پاسٹر سکولوں کے آدم پیٹ ہے حکم ارادے دنیا کے بعد بن جائے قومیں وہ ترقی کرتے ہیں سورو جن کے اضائیں بلند ہوں آج انہیں پاستا جاتی سبحان ہیں. آل صلی اللہ علیہ آل آل آل وسلم کے زمانات دس میں ایک صاحب انہیں کمرہ بنایا باری رکھی آدم بلندی کا سبق سنو سادی باری کی رکھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں یہ ہوا دکھاتے آفر میں نے تو ارادہ کریں گا جی تو آزان سن سا ہوا خود بخود بھائی مانو تو سا ارادہ کریں گے جب قوم ملک کی خدمت کروں تو روزی کا خود بخود ہو جائے لیکن تمہیں کیا آزم بلندی کا بھائی مانو تو جہروں کو کیا پتا تھا بلندی کیا ہو ہے پی مسلمانوں وہ تو علم ہو گیا تعلیم سال فر، وہ فرض ہے وہ فریضت اللہ کل مسلم ہے اور یہ تعلیم ہے حساب کتاب لکھنا اللہ نے فرمایا جیسا میں نے تمہیں لکھنا سکھایا تھا دوسرے کو لکھ جو مانتےفا یا بے شک ہمارا ہے حساب کتاب اور لکھنے لیکن بزرگ فرماتے ہیں جو فاز عین نہیں پڑے گا فاز کیفا یا پڑے گا وہ درندہ بن جائے گا لیکن فرد کی فایات تب ہے غور سے سروائن سور سے جو قوم کو علم لکھا ہوا جینوں نے جب مقصد قوم ملک کی خدمت ہو مقصد قوم ملک کی دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی بیٹھا ہو جب مقصد پیٹ ہو اسے ہنر کہیں گے علم تو علم تالنی بھی نہیں کہیں گے کوئی ہے جس کا مقصد قوم ملک کی خدمت ہو سو آپ پیٹ کے بتاؤ مجھے تو بہ مانو جب مقصد پہ ہے پھر یہ ہنر ہے پھر نے فرمایا موجودہ تعلیم ہنر ہے ترقی اسباب میں ہے فرمایا وہ بھی حرام ہنر اور ہنر ہرام تو لوگوں کو دیکھا میرے ساتھ ختم تریتا پورا اج. اج. چیز سر نکل اس پر پابند نہیں ہے بابا بالکل کیسے چل یہ ہے چیزر دی پرچا چیز کوئی دیکھو صحیح سارے درویش ہیں سارے کا اپنی زمین جائیداد لاتی ہے وی لاک روپیہ درویش اتنا پیسے ہیں جو پنو تی لاک روپیہ لگ سات مہینے بس بھی پابندی ہے تو ایک عورت کا فوٹو کھڑا تھا برکا ٹوپی والا نیچے لکھا ہوا تھا یہودیوں کا یہ دوسری کالے برقے والی کھڑی تھی اس کے نیچے انگریزی میں لکھا ہوا تھا اس کراچی کے بندے نے مجھے حال سنایا اس کے چاچا اس دیکھا تھا اس نے وہ مر گیا اس نے اپنے چار کو سنایا اس نے مجھے سنا صبحان صبحان صبحان صبحان اس کے نیچے لکھا تھا یہودیوں کا عروج شروع اور مسلمانوں کا دیوال شروع آگے بے پرد کھڑی تھی اس کے نیچے لکھا تھا کہ یہودیوں کے عروج میں اضافہ اور مسلمانوں کے دیوال میں اضافہ آگے کھڑی تھی ٹیوا اس کے نیچے لکھا تھا کہ مسلمانوں کا دیوال اور یہودیوں کا بے بے بے بے بند کر دے چابیسمان عورت دب شب سارے کیااسا کرے سو تو پھر بھی آپ ہوں گا بھی چوٹ آپ مر سارے چوت مارا اتنا غیر اللہ تعالیٰ خراب یہ تھی کہ معیشت والا میری معیشت سمجھے سمجھ کر نماز پڑ گئی بلانی شہمان بنی ملائی